الرحمن الرحیم الحمد اللہ رب العالمین وصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء المسرین رازیم محترم السلام علیکم آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری آپ کے پسندیدہ پروگرام سحری ٹائم کے ساتھ حاضر خدمت ہے آپ یہ پروگرام ساتھ دیکھا کرتے ہیں ہر شب دو بجے سے صبح پانچ بجے یعنی انتہائے سحر تک دیکھ رہے ہیں یکم رمضان المبارک سے اور انشاءاللہ اللہ دیکھ سکیں گے انتہائے رمضان المبارک تک ہم ایک ٹاپک کا انتخاب کیا کرتے ہیں اس پر کوشش کرتے ہیں کہ گفتگو کریں آپ کے فقہی مسائل پروگرام میں شامل کیا کرتے ہیں اور نعت کی فرمائش جو آپ کرنا چاہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسے پورا کریں آج جس ٹاپک کا ہم نے انتخاب کیا جس موضوع جس عنوان کا انتخاب کیا ہے یہ عنوان اللہ رب العزت کی پہلی وہی جو حضور نبی کریم صد اللہ علیہ و وسلم کی جانب جس کا نزول ہوا وہ اس کا عنوان بھی علم ہی تھا علم کیا ہے علم کی فضیلتیں کیا ہیں علم کے مقابلے میں جہالت کسے کہتے ہیں ہم معلومات کو علم کہتے ہیں علم در حقیقت جو چیز معلوم ہے وہ بھی علم ہے اور جو ہمیں معلوم نہیں ہے وہ بھی علم ہے علم کی ڈیفینیشنس کے حوالے سے ہمیشہ سے بہت سے مفقرین میں اختلافات رہے ہیں کہ علم ہے کیا علم لیکن جہاں علم ہوتا ہے وہاں اس کی خوشبو ضرور آتی ہے اس کی مہک ضرور آیا کرتی ہے جہالت محسوس ہو جاتی ہے کہ یہاں پر یہ جہالت ہے اور یہ علم ہے علماء علم سے ہے اور علماء کی عزت اور توقیر کے لیے کہا گیا اس لیے کہ وہ صاحبان علم ہوا کرتے ہیں ان کی عزت کی جائے ان کی توقیر کی جائے اور بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو علماء امت کو و رسائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرار دیا ہے اس کے مقابلے میں جہالت کیا ہے جہالت کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے کیا جہالت اور جاہلیت ایک ہی چیز ہے دونوں میں کیا فرق ہے اس حوالے سے ہم انشاءاللہ اللہ گفتگو کریں گے تو آج کا موضوع اس حوالے سے بہت زیادہ بنیادی حیثیت کا حامل ہے کہ اس پہلی قرآن مجید کے جس کے ایک ایک حرف کی حفاظت کی ذمہ داری خود رفتہ اعلی نے لی ہے اس کی پہلی وہی کا عنوان بھی علم ہی ہے اور آخر صلاح السلام نے اپنے دور میں بھی اپنے دور نبوت اپنے ظاہری دور نبوت میں بھی جس انداز میں علم کی فروغ کے لیے کام کیا اور صحابہ کرام نے جس طرح سے وہ یقینا ہم اس سے درس لینا چاہیے ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے آج اس موضوع پر ہم گفتگو انشاءاللہ اللہ کریں گے آپ کی کالز بھی اس موضوع کے حوالے سے اس سے متعلق شامل کریں گے آج ہمارے پینل میں جو شخصیات تشریف فرما ہیں آپ کی بہت ہی جانی پہچانی ہر دل عزیز محبوب اور مرغوب شخصیت کے الحمد میں جن کے لیے کہا کرتا ہوں بلکہ میں ہی نہیں اکثر لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ جن کی بات سن کر دل میں اتر جاتی ہے اور جن کی بات پر عمل کرنے کو جی چاہتا ہے حضرت علامہ مفتی محمد اکمن صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ایک آپ کی اور حل عزیز شخصیت جنہوں نے بہت کم عرصے میں اپنی خوبصورت گفتگو سے اپنے خوبصورت انداز گفتگو سے آپ لوگوں کو ہم سب لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا ہے حضرت علامہ مفتی محمد عامر صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ان کے ساتھ ایک نوجوان شناخہ پرعزم خوشگلو شناخہ اللہ رب العزت میں انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ و وسلم کی صلاح اور توصیف کے حوالے اور پہچان کے طور پر عطا کیا ہے حافظ محمد علی سوہرورتی صاحب السلام علیکم آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور اس پروگرام کو رونق بخشی ہے آغاز ناظرین محترم ہمد باری تاعلی سے اور اس شرف اور اس سعادت کے ساتھ حافظ محمد علی سہرفر دی دے دونوں جہاں کے مالک اپنا حرم دکھا دے دونوں جہاں کے مان کے قسمت میری جگا دے قسمت میری جگا دے دونوں جہاں کے مان کے میرے ماں زو ہے سربار کی جوست جو ہے برسوں سے زو ہے طرح بار کی جوش جو ہے برسوں سے زو ہے طرح بار کی جوش جو ہے اک بار ہی دکھا دے ہر سال ہی دکھا دے کے خوش بو Amen. کر بیٹھا نئے پہ کس جمو یہ گا دے اسے پنا دے اسے پنا دے دو مولا ماشاءاللہ اللہ ماشاء اللہ مفتی صاحب علم کے حوالوں سے جس طرح میں نے آغاز میں بھی کہا کہ اس کی تعریف مختلف لوگ مختلف کرتے آئے آپ علم کی تعریف کس انداز میں کرتے ہیں دیکھیں علم آؤ باللہ نے الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم کی تعریف میں کافی اختلاف تو ہے جس آپ فرما رہے ہیں لیکن اس پر سب متفق ہیں کہ اس کا معنی ہے ماں بہل انکشاف یعنی علم ایک ایسا آلہ ہے جس کے ذریعے چیزیں منکشف ہو جاتی ہیں واضح ہو جاتی ہیں علم ایک ایسا نور ہے کہ جس کی روشنی میں آپ مختلف چیزوں کی حقیقت اور اصلیت کو جان جاتے ہیں اس پر کسی اختلاف نہیں ہے اس میں اتفاق ٹھیک مفی صاحب آپ کیا کہتے ہیں علم کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں یہ بات درست ہے کہ علم کی تعریف میں کثیر اختلاف ہے نظیمانہ تو اس کا ہوتا ہے جاننا کسی چیز ہے لیکن ان تمام اختلافات کو ایک طرف رکھ کے اگر اس کو آسان لفظوں میں ذکر کیا جائے تو حقیقت کے ادراک کو علم کہا جاتا ہے یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم کسی سطح پر بھی بات کر رہے ہوں علم کی کسی فیل کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہوں ہر سطح ہر فیل کے اندر یہ چیز جان لینا کہ درست ہے غلط ہے اچھائی اور برائی کا امتیاز اور ان میں فرق حاصل کر لینا اس کا ادراک حاصل کر لینا یہ علم کہلاتا ہے हुँ. پھر اس میں مزید یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو جب ہم حاصل کرتے ہیں ठीक. تو اس کے اعتبار سے کچھ تقسیمات کر دی جاتی ہیں کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں علم کے حوالے سے جو حواس سے حاصل کی جاتی ہیں ठीक. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو حواس کے بغیر بلکہ تجربات سے حاصل کی جاتی ہے یعنی کچھ چیزیں آبزرویشن میں آتی ہیں کچھ چیزیں ایکسپریمنٹ میں آتی ہیں ہم اپنی اصطلاح میں ان کو نظر و فکر سے حاصل ہونے والی غور و فکر سے حاصل ہونے والی یا پھر بدیہات کہتے ہیں جو عام مشاہدے میں اور ہمارے ان حواس اور سینسز سے لی جاتی ہیں ان تعریفوں کے تناظر میں اگر ہم جہالت کو پہلے ڈسکس کر لیں تو علم زیادہ ہو سکتا ہے بہتر سمجھ آ جائے کئی بار اس کے برعکس سے چیز زیادہ بہتر انداز میں سمجھ آ جائے کرتی ہے جہالت کسے کہتے بس علم کا نہ ہونا یہ جہالت ہے یعنی ایسی چیز کے جس کے ذریعے آپ چیزوں کی عرفت حاصل کر سکتے ہیں ان کی حقیقت ان کی ماہیت ان کی اصلیت پر آپ مطلع ہو سکتے ہیں جب وہ چیز آپ کو حاصل نہیں ہوگی تو اسی وقف کا نام جہالت ہوتا ہے اس وقت کا جو حامل ہوگا جس کے پاس وہ چیز موجود ہوگی اس کو جاہل کہا جائے گا سب کیا کہتے ہیں یہاں بالکل صحیح فرمایا لفظی معنی بھی یہی ہے کہ نہ جاننا جہالہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تھوڑی سی اس میں مزید تفصیل عرض کروں گا کہ جہالت جب ہم ذکر کرتے ہیں یا ہمارے معاشرے میں جو جہالت پائی جاتی ہے اس میں ایک جہالت تو یہ پائی جاتی ہے کہ جو عام لوگوں کی جہالت ہوتی ہے کسی چیز کا بھی پتہ نہیں ہے دیہاتی لوگ جو ہوتے ہیں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جائے کہ بندہ سوتا رہا قافلہ نکل گیا ही. زندگی کا سفر روا دبا ہے نہ انہیں یہ پتا ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے ही. مقصد حیات کیا ہے انسان کی حقیقت کیا ہے کائنات کی حقیقت کیا ہے کس نے کائنات کو پیدا کیا کسی چیز کا عطا پتا نہیں صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے بس یوں ہی عمر تمام ہوتی صحیح. ہے صحیح. ایک جہادت وہ بھی ہے کہ جس کو ہم یوں تعبیر کر سکتے ہیں کہ جانا مشرق تھا اور چلے گئے پہنچ گئے مگر Hmm. یعنی یہ وہ ہیں جو اپنے اپنی منزل جانتے ہیں hmm. مگر اس منزل پہ سفر کرنے کے لیے جو سوار ہے اس کو اختیارات نہیں کرتے hmm. یعنی اگر کوئی شخص دین کو دین پہ عمل کرنا چاہتا ہے اسلام پہ عمل کرنا چاہتا ہے قرآن پہ عمل کرنا چاہتا ہے تو بجائے قرآن و حدیث کے وہ اپنی عقل کو آگے لاتا ہے hmm. اور اس پر سوار ہو کے جب وہ سفر کرتا ہے تو وہ مشرق کے بجائے مغرب میں جا پہنچتا ہے صحیح. ایک اور قسم جہالت کی جو بہت زیادہ رائج ہے اور اس جہالت کو بڑے شد و مت کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ, اللہ علیہ وسلم نے ختم فرمایا تھا وہ یہ ہے کہ پتا ہے کہ منزل مشرق میں ہے مگر جاتے مغرب کی طرف ہے پتا ہے کہ یہ درست ہے مگر پھر بھی درست کو چھوڑ کے غلط کو اختیار کرتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے جاہلیت ہر ترمی ابو جہل ہے سب کچھ جانتا تھا وہ تنہائی میں اپنی نجی مجلسوں میں اقرار کرتا تھا اس بات کا کہ واقعی محمد حق ہے مگر پھر بھی وہ اس بات کو قبول نہیں کرتا تھا یہ وہ جہالت کی قسم ہے جس کو ہم جاہلیت سے بھی تعبیر کر سکتے مفتی صاحب علم اور جہالت اگر ہم جہالت کو بھی لے لیں تو علم اور جہالت کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جو ہمیں سامنے پڑی نظر آ رہی ہوں ایک کتاب کی صورت میں یا کسی بھی شے کی صورت میں کوئی ناپا جا سکتا ہے کوئی پیمانہ ہے علم کو ناپنے کا نہیں دراصل جیسے مفتی صاحب نے تفصیل بیان کی اس کے اقسام پر روشنے ڈالی اس اعتبار سے ایک شخص ایک فن میں یا ایک چیز کے بارے میں عالم ہو سکتا ہے اور اسی وقت تو دوسری فیلڈ کے بارے میں وہ جاہل ہو سکتا ہے ٹھیک یہ ہو سکے یہ بڑا بہت اہم چیز ہاں تو کیونکہ اپنی اپنی فیلڈ ہوتی ہے جیسے ہم علم دین کی ہی فیلڈ لے لیں اس میں بھی تقریباً چودہ پندرہ سولہ فنون ہوتے ہیں جو ہم باقاعدہ پڑھتے ہیں پھر ہم افطار تک پہنچتے ہیں تو ان میں سے بھی ہر فیلڈ کا اپنا ایک ماہر ہوتا ہے ٹھیک بعض اوقات وہ اس میں اتنا زیادہ ڈیپ چلا جاتا ہے کہ دوسری فیلڈ کی طرف سے وہ بل غافل ہوتے ہوتا ہے اس کو اس معاملے میں جاہل کہا جا سکتا ہے اچھا لہٰذا اب یہ پیمانہ بنانا ایک علم اور جاہلیت کا کہ یہ پیمانے میں کوئی ہوگا تو عالم ہے اس پیمانے پہ ہوگا تو جاہل ہے یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ یقینی سے بات ہے کسی ایک شعبے کو لے کر اس میں تو آپ یہ جانچ سکتے ہیں کہ یہ شخص جو اس شعبے سے وابستہ ہے اس میں کتنی علمت کتنی جہلیت جاہل ہے اس علم کے حوالے سے یہ شعبے کے حوالے سے بالکل لی آپ نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے لہٰذا ایسا کوئی معیار بنانا بہت مشکل ہے ہاں شعبے کے اعتبار سے آپ بنا سکتے ہیں اور اس کا بھی کوئی پیمانہ آپ کے پاس اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ایک ماہر ترین شخص جو اس فیلڈ کے الف سے لے کر یہ تک سے واقف ہو وہ شخص نا پایا وہ ناپے وہ ناپے ہمارے تو عوام ناپ رہی ہے عوام ناپ رہی ہے عوام مسئلہ جیسے میڈیا پہ دیکھا کسی کا انداز گفتگو اچھا لگ گیا کسی کی بات اچھے لگی بولتے ہیں کیا علمت ہے اب مجھے کہ لوگ بولتے ہیں وہ بہت ماشاء بڑی علمت تھی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 بات ہو رہی تھی علم کے حوالے سے متی صاحب علم جس طرح آپ نے آپ بیان کر رہے تھے کچھ اگر وہ بات آپ پیمانہ معلوم کر رہے تھے کہ علم اور جہالت کو پہچاننے کا کیا پیمانہ ہے تو یہ ہمارے یہ وہ ماہر شخصی کو بتا سکتا ہے اور وہ وہی شخص بتا سکتا ہے جو اس فیلڈ کا ماہر ہو اگر آپ نے تقابل ادیان میں مہارت حاصل کی ہے تو آپ علم فکر میں کلام نہیں کر سکتے صحیح کہ اگر فقی ہے تو علم الدیان کے اندر وہ اتنی فصیح گفتگو یا وسیع علم کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتا سارا شعبہ مختلف ہوتا ہے اس کے جی احتیاط پیمانے مختلف بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تو باقاعدہ فق میں بھی شعبے الگ الگ بانٹ دیے گئے تھے دی کہ دی وہ اس سے نہ پوچھے ایسا ہے یہاں یہ مختلف صحابہ کرام مختلف فنون میں ماہر تھے باپ طلاق کے مسائل میں بہت مہارت رکھتے تھے تو اکثر لوگ ان سے طلاق کے مسائل جا کے معلوم کرتے تھے قضا کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی ثانی نہیں تھا آپ سے آ کے معلوم کیا کرتے تھے اس وقت میں مختلف تھے ہمارے یہاں تو اب ہو یہ رائے کہ کوئی ویب سائٹ بھی بنا لے تو وہ عالم قرار دے دیا جاتا ہے مطلب میں اس کو دوسرے تناظر میں پوچھنا چاہتا ہوں جیسے ایک آپ نے فرمایا کہ کسی چیز کو نہ جاننا جہالت ہے لیکن ہمارے یہاں تو جاہل کا لفظ اور جہالت یعنی اگر کوئی شخص کسی ایک سبجیکٹ میں بہت زیادہ ماہر ہے اور دوسرے میں وہ نہیں جانتا تو ایک کا عالم قرامیا لیا گیا دوسرے کا جاہل ایسا کہہ سکتے ہیں بنیادی بات اس میں یہ ہے کہ ہم علم کی بات کر رہے ہیں علم کی فضیلت پر بات کر رہے ہیں کلام کر رہے ہیں تو اس میں مذہبی فورم پر جب بات کرتے ہیں تو علم کے حوالے سے شریعت کے اعتبار سے دین کے اعتبار سے کس علم کو پریفر کیا گیا ہے کس کو ترجیح دی گئی ہے وہاں پہ جب مراد ہوتا ہے کہ عالم کی فضیلت بیان ہوتی ہے عملامہ یق اللہ عباد علما یا دیگر احادیث آئیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں تو یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو قرآن اور سنت علم دین سے واقفیت رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو سمجھتے ہیں یہ فضائل ان کے لیے ہے اور جہاں پر بھی یہ تعریف کی جائے گی اس سے یہ ہرگز مراد نہیں ہوگا کہ کوئی میٹرک پاس ہے یا وہ جاننے والا جو بی ہے یا جس نے ماسٹرز کیا ہوا ہو شریعت جب جہالت کا لفظ استعمال کرتی ہے مذمت کرتی ہے جہالت کی تو وہاں پہ یہی مراد ہوتا ہے چاہے وہ دنیا کے اعتبار سے کتنا ہی کوالیفائی کیوں نہ ہو لیکن جب تک وہ اپنے آقا کو نہیں جانتا اپنے مالک کو نہیں جانتا دنیا کی کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اسی سے ناواقف ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات سے اپنے مالک کے احکامات سے ناواقف ہے تو اس معنی میں شریعت لفظ جہالت کا استعمال کرتی ہے یعنی اس سے بالکل جہالت سے یہ مراد نہیں لیا جائے گا کہ وہ کوئی دیہاتی ہی ہو ہو سکتا ہے کہ اپنی, مخت... اپنی فیل کے حوالے سے دنیا کے مختلف شعبہ جات کے حوالے سے ماہر ہو ایکسپرٹ ہو हم. وہ ڈاکٹر ہو لیکن اپنا ہی علاج نہ کر سکتا ہو اپنے نفس کا اس کو ہی کنٹرول نہ کر سکتا ہو हم. تو شریعت نے یہاں پر آ کے فضیلت اور اپنے فضیلت ان کی اہمیت اور عدم اہمیت کو معیار قرار دیا صحیح مفتی صاحب کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جیسے ایک پہلے کالو شامل کر لیتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں تسلیم بھائی ہم انڈیا سے بول رہے ہیں جی فرمائیے جی تسلیم بھائی آپ نے ہمارے کی ٹی وی نے اور آپ نے ہمارے جینے کا مقصد بدل دیا ہے میرا نام مشتاق صدیقی ہے اور کی ٹی جب سے میں نے دیکھی ہے اللہ کا فضل کرم ہے کہ میں پانچویں ڈیم کا نمازی ہو گیا ہوں اور مجھے ایک سوال یہ تھا کہ امام صاحب ترافی کی نماز پڑھا رہے ہیں اور انہوں نے سورج نہیں پڑی اور انہوں نے نماز کو دوہرایا بھی نہیں تو نماز ہوئی یا نہیں ہوئی دوسری بات مفتی اکمل صاحب سے بات کروا سکتے ہیں کیا جی بالکل کیجیے السلام علیکم مفتی صاحب وعلیکم السلام جیتی صاحب جی نے ہمارا جینے کا انداز بدل دیا اور آپ کیو ٹی وی ہمارا جینے کا انداز بدل دیا ہے اور تسلیم بھائی اور مفتی صاحب آپ کی جو پہچان ہے اس کے اوپر مجھے چاند کا عش نظر آتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ پریشانی کو چون ڈوں لوں بڑی محبت آپ کی بڑی نوازش آپ جن محبتوں کا اظہار کر رہے تھے بہت شکریہ کال کرنے کا مفتی صاحب علم جس طرح قرآن مجید کی پہلی وحی کا عنوان بھی علم آکال سلاط السلام نے بارہ آدی سے مبارکہ میں علم کے لیے ترغیب دی تو اس کی اہمیت کا اندازہ تو ہو رہا ہے کیوں ہے ایسا دیکھیں اس لیے <سلام> ہے کہ جیسے علم کی تعریف پر آپ غور کر لیں کہ ما بہل انکشاف علم ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے چیزیں منکشف ہو جاتی ہیں <سلام> اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا دنیا میں بھیجا ایک خاص مقصد کے لیے اللہ خلق الموت حیات علی بلو احسن ائم اسی نے پیدا کیا زندگی اور موت کو تاکہ اس بات کا امتحان کرے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے لازم بات ہے کہ اچھے اورے عمل کی پہ... پہچان حاصل کرنا ضروری ہے اچھا عمل کیا ہے تاکہ اس کے اختیار کیا جائے بلا... برا عمل کیا ہے تاکہ اس سے اجتناب کیا جائے پھر اچھے عمل کو اختیار کرنے میں اس کی ادائیگی میں لازم بات ہے بہت سارے امور کی ضرورت ہوگی اور ان تمام کو صحیح طریقے سے اختیار کرنے یا ان سے اجتناب کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہوگی تو گویا کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا اس مقصد کی تکمیل بغیر علم کے حصول کے ہو ہی نہیں سکتی ہے ٹھیک لہٰذا اس مقصد حیات کی تکمیل کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی معرفت کے لیے جنت کے حصول کے لیے ان تمام چیزوں کے لئے ان کا ہونا ضروری ہے لہٰذا اس کی اہمیت واضح کی گئی قرآن اور حدیث جس علم کی طرف اشارہ کر رہی ہے اور آقر اسلات وسلام نے جس طرح فرمایا اس کا ایک جس کا مفوم حدیث پاک کا کہ علم حاصل کرو خاتون چین جانا پڑے یعنی یہ جو ایک ترغیب کے طور پر کہا جا رہا ہے اور چین ایک دوری کا اشتہارہ بتایا جا رہا ہے ایسا آقرات السلام جو فرما رہے ہیں ترغیب دے رہے ہیں قرآن مجید جو ترغیب دے رہا ہے وہ کس علم ہے وہ کون سا علم ہے یعنی آج جو گریجویشن کی جا رہی ہے یا کوئی میڈیکل ڈاکٹر بن رہا ہے کوئی انجینئر بن رہا ہے یا ایک عالم دین علم کیا ہے علم کو اگر میں اس کو اس دائرہ کار میں دیکھوں کہ جس کی ترغیب دی جا رہی ہے تو وہ کون سے علم کی ترغیب دی جا رہی ہے دیکھئے قرآن حدیث میں بے شک علم کی فضیلت اہمیت اور اس کی طرف رغبت دلائی گئی ہے ہم. مثال کے طور پر طلب العلم و فریضۃ اللہ کل مسلمہ تھوڑی سی یہ وضاحت کر دوں مفتی صاحب بھی فرمائیں گے کہ یہ جو حدیث ہے چین جانا پڑے اس کے حوالے سے عموماً محدثین نے یہ وضاحت کی ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے اچھا بہرحال موضوع حدیث اس کو قرار دیا ہے بہرحال یہ بات تو درست ہے کہ اور بہت سی حدیث قرآن حکیم نے بھی ہدایت ہے علم کے لیے سفر حاصل کرنے کی بالکل علم کی فضیلت اہمیت ترغیب دلائی گئی ہے قرآن و حدیث میں اب یہ کہ کس علم کی اہمیت اور کس کی فضیلت دلائے گا یہ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن اور حدیث جو علم اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دیا ہے زندگی بسر کرنے کے لیے اور اپنی بندگی کرنے کے لیے <تصفح> اسی علم کی فضیلت بیان کی گئی ہے اسی کی اہمیت بیان کی گئی ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جو دیگر اگر علوم ہے وہ ان علم کے لیے اس علم کے لیے واسطہ بن جائے اس تحصیل میں معاون بن جائے تو وہ بھی فضیلت میں شامل ہو جائیں گے میں اس پر بات کرتے ہیں کالر شامل کرتے ہیں السلام علیکم مطلب کیا کہوں میں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام آجی میں امریکہ سے بات کر رہی ہوں جی جی اور میں یہ پہلے سے ہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے ماشاء اللہ ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں میں ریکارڈنگ بھی کرتی ہوں اچھا اور ہم لوگ اتنے مطلب کہ میں جتنی تعریف کہوں میں اتنی ہی مطلب کہ ہے اچھا بہت شکریہ مہربانی جی کیا کہیں گی ہلو ہلو لائن میرا خیال ہے ڈراپ ہو گئی ہے مفتی صاحب اگر اس علم کو آپ پہلے تو فرمائی کہ اس علم سے کیا مراد کیا ہے جی ہاں جیسے مفتی صاحب نے شاید فرمایا میں اسی بات کو آگے تھوڑا سا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی نے جس سے بھی میں نے عرض کیا کہ دنیا میں ہماری آمد کا ایک مقصد متعین کر دیا ہے ٹھیک لہذا علم بھی وہی معتبر ہوگا جو اس مقصد کی تکمیل میں معاون ہوگا لہٰذا اب اس میں تخصیص نہ رہی کہ وہ کیا علم دین ہے یا علم دنیا ہے جو مقصد حیات کی تکمیل میں معاون ہوگا وہ اللہ اس کے رسول کو مطلوب ہوگا لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ جدید علوم میں سے کوئی بھی نہیں تھا قرآن و حدیث کا علم تھا ہم اس کو فوقیت دیں گے اور آج کل جتنے بھی دنیاوی بھی علوم ہیں اگر انہیں خسن نیت کے ساتھ سیکھا جائے اور دین کی تقویت ترقی اور ترویج کے لیے ذریعہ بنانے کا ذہن بنا لیا جائے تو انشاءاللہ ان کے اندر ان کو حصول بھی اس فضیلت کے تحت آ سکتا ہے لیکن حقیقت نرسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ قرآن اور حدیث کا علم ہی ان تمام فضیلتوں کا حامل ہوگا اور اس, جو اس کو حاصل کرے گا وہی وہ عالم اس, اس کے گا بغیر گا یہ غیر اہم ہو جائے گا دنیاوی علوم جی جی ہاں دنیاوی علوم میں غیر اہم مطلب دنیاوی اعتبار سے تو نہیں ہوں گے کہ دنیاوی ترقی کا سبب ہے لیکن کیا ان علوم پر اخروی انعامات بھی مرتب ہوں گے ایسا نہیں ہوگا قرآن و حدیث اس بارے میں بالکل خاموش ہے اور ان کی بلکہ تعلیم یہی ظاہر کرتی ہے کہ صرف دنیاوی علوم جو اچھی یا حسن نیت سے خالی ہوں گے وہ آخرت میں بیکار ہیں ٹھیک دیکھیں حضرت آپ آ... آ... آ... آ... آ... کی اجازت سے کالر شامل کر لوں السلام علیکم علی السلام علیکم وعلیکم السلام کیسے बात بھیا بات الحمد للہ آپ ٹھیک ہیں جی ہم انڈیا سے بات کر رہے ہیں جی فرمائیے جی میرا نام ہے شیروانو جی جی جی اور ہمیں سننی ہے اچھا کون سی نعت سنیں گی آپ کو جو اچھی لگے وہ اچھا اور ہماری اجنی ماں تو بہت شب آپ کی نات سنتے رہتے اچھا اچھا, اچھا اچھا بہت شکریہ بہت شکریہ کال کرنے کا ایک کال ہمارے ساتھ اور السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام سر میرا کوشچن یہ جی ہے کہاں سے میننگ چاہیے کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں سر میں ہو سے بات کر رہا ہوں میرا رضوان ہے جی رضوان کہیے کیا کہیں گے سر مجھے اے, اے, ایک ورڈ کا میننگ چاہیے اچھا اس ورڈ کا نام ہے ہفسہ ہفسہ جی ایک ہفتہ تین سے ہوتا ہے ایک ہفتہ سے ہوتا ہے حفسہ سواد سے سٹارٹ ہوتا ہے ہاں جی جیسا میری سسٹر کی بیٹی ہے یہ کون سا حفصہ جو سواد سے سٹارٹ ہو رہا ہے ختم ہو رہا اچھا مفتی صاحب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت اسی تنازعی علوم جی ہاں حضرت زید بن حارثہ کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عبرانی زبان سیکھو کیونکہ جب اسلام کو آگے پھیلانا تھا تو دیگر قوموں میں جانے کے لیے دیگر زبانیں بھی سیکھنا ضروری تھا تو اب آپ یہ دیکھیں کہ حضرت زید من حارثہ کا دوسری زبانوں کو مختلف لینگویج کو سیکھنا اور حضور علیہ السلام کا حکم دینا ایک تو یہ اس بات پہ دراد کرتا ہے کہ علم دین کے لیے دین کی ترویج کے لیے دوسرے علوم حاصل کرنا باعث برکت پھر خود حضرت علی نے یہ فرمایا کہ تم نے جو تعلیم حاصل کی ہے وہ تعلیم اپنی اولاد کو نہ دینا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دور کے تقاضے بدلتے ہیں تو آپ بدلتے ہوئے تقاضوں کے ساتھ ہی دین کو آگے لے کے چل سکتے ہو امام غزالی نے اس کی وضاحت فرمائی کہ ملم یا عالم عرف زبان فہوا جاہل کہ جو شخص اپنے زمانے کے عرف و عادات سے واقف نہیں معاملات سے واقف نہیں تو وہ تو جاہل ہے وہ کس طریقے سے دینی رہنمائی کرے گا اس معاشرے سے کہ جس معاشرے کی اسے خود پتہ نہیں صحیح یعنی آپ کی تمام جو دنیا میں جو ہو رہا ہے ان حالات سے باخبر رہنا یہ سب بھی چیزیں ضروری ہیں فتوے کے فیلڈ کے لیے ضروری ہوتی ہیں عرف کی وجہ سے احکام بدلتے ہیں اس لیے کہا گیا جیسے ارشاد فرمایا کہ اگر عالم اور مفتی کو یہی نہ پتا ہو کہ ہمارے ملک کو عرف کیا ہے میں چھوٹی سی مثال درد کرتا ہوں کہ بہن چلائیں گے بات آئی کریں گے کہ ایک لفظ ایک مقام پر بے ادبی کا ارتقاب کا اشارہ کر رہا ہوتا ہے جیسے میں گاؤں میں گیا تو ہمارے خالہ کے وہاں تو وہاں والد صاحب کے لیے لفظ میرا بڈھا گیا <سلام> میرا بڈھا چلا گیا اور ہمارے یہاں کے استعمال کریں تو تو اس عالم کو معلوم ہونا چاہیے اگر وہاں سے یہ فتویٰ معلوم کیا جائے جی کہ والد کے لیے ربض بڈھا کا استعمال کا شرعی حکم کیا ہے تو ہم کہیں گے بالکل جائز ہے جی کیونکہ آپ کے کی عرف میں یہ رائج ہے اور یہاں ہوگا تو منع کریں گے صحیح, صحیح بات ہے نزید ایک مختصر سبق فہ لے گی اور وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں کہ کہ نہیں جائیں گے خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں صحیح ٹائم تسیم سابری کے ساتھ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے السلام علیکم وعلیکم اسلام میں میکا سے بات کر رہی ہوں زیبا اور مجھے سب سے پہلے تو سب کو میری طرف سے السلام علیکم اور یہ ہے کہ میرا سب سے پہلے یہ سوال ہے کہ وضو کے بارے میں جو لیڈیز کو پرابلم ہوتی ہے ڈسچارج کی اس کے اس میں لیڈیز کو کا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا رہ جاتا ہے تو پلیز یہ بتائیے گا کیونکہ بار بار وضو کرنے کی پرابلم ہوتی ہے پھر تو دوسرا سوال ہے کہ ڈائم, ڈائمنڈ کے اوپر زکات ہے یا نہیں اچھا ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا ایک کال ہمارے ساتھ اور ہے السلام علیکم السلام علیکم لائن میرا خیال ہے ڈراپ ہو گئی ہے ایک زمانے تک مفتی صاحب ہم نے سنا ہے کچھ علماء انگریزی زبان کے سیکھنے کی مخالفت کیا کرتے تھے ایسا کیوں تھا کوئی کوئی حکمت تھی اس میں ہاں شاید اس زمانے کے اعتبار سے کچھ ایسے حالات ہوں کہ اس میں یہ معیار بن گیا ہو کہ جو انگریزی سیکھے گا اس کا ذہن اسلام سے ہٹ رہا ہے یا وہ کسی اور کی تقویت کا سبب بن رہا ہے اور ممکن ہے اس وقت ایسا ہو رہا ہو ایسا ہو بھی رہا ہو تو اس حکمت کی بنا پر یہ حکم دیا گیا ہو تو سمجھ میں بھی آتا ہے لیکن یہ مت اور ہر زمانے کے جاتے ہیں ایک چیز کی ضرورت ایک وقت میں تھی پھر اگلے دور میں نہ رہی تو ایک الگ مسئلہ ہے صحیح لیکن صحیح آج کل جیسے لینگویجز ہیں یہ انٹرنیشنل زبانیں خاص طور پہ جو ہیں عربک ہے انگلش خاص طور پر ہے تو ان کے سیکھنے میں شرم کوئی حرج نہیں اور رشین لینگویج جو, جو اس علاقوں میں بولی جاتی ہیں وہ بہت زیادہ ہے نا اربی ہی سمجھتے ہیں ان کے لیے تو بہت زیادہ م, یہ معذرت کے جی ساتھ جی اگر اگر ایک کالر شامل کر لوں السلام علیکم وعلیکم السلام سر جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں سر میں بدر مسود بات کر رہا ہوں لاہور سے جی بدر صاحب سر خیریت ہے آپ ہاں؟ اللہ کا کرم ہے شکر الحمد اچھا سر میرا یہ دونوں مختار کا آپ سے ایک سوال تھا حضرت فاطمہ اللہ طلحہ کے بارے میں پیچھے نیچے کی قید پیش بھی کیا آپ نے جی جی لیکن اسے میں کال دوبارہ کال ملی نہیں میری اچھا تو میرا یہ سوال تھا سر مختلف صاحب سے روسی مختار صاحب سے کہ کہ سر میں کافی زیادہ سرچ کر رہا ہوں اس کے بارے میں لیکن مجھے کہیں سے ملا نہیں کتاب سے سر وہ یہ بات یہ تھی کہ فاطمہ راج جب آپسوں کا جب مثال ہوا تو اس کے بعد جو ایک باغ کا مسئلہ بنا تھا جو ریاست فاطمہ راج کو ملا تھا تو اس کے اوپر جو فیصلہ ہوا تھا مجھے اس کے کوئی نقل کو کہیں سے کتاب سے مل نہیں رہا اچھا سر ایک تو میرا یہ سوات اس میں مانتا ہوں تفصیلی موزوں ہے کو وضاحت صاحب, صاحب جواب دے دیں اس ضرور آپ کو دیتے ہیں کالوں اور شامل کرتے ہیں السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام لائن ڈراپ ہو گئی ہے جی اس سب کیا ہاں تو میں آپ کر رہا تھا کہ ڈی حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اگر ایسے علاقے ہیں جہاں وہ انگلش بھی نہیں سمجھتے کچھ بھی چائنیز زبان چائنیز لے لیں یا رشین ایسی ریاستیں ہیں کہ جہاں صرف رشین ہی بولی جاتی ہے تو لازمی بات ہے کہ آپ دین کا پیغام وہاں تک پہنچانے کے لیے اس لینگویج کے حامل ہوں گے تبھی تو آپ کر سکیں گے ورنہ نہیں ہو سکتا لہٰذا اس کا کوئی متلقن اس کو منع نہیں کرنا چاہیے صحیح اچھا okay. لینگویج کے حوالے سے ایک سوال جو بہت زیادہ عام طور پر نکلتا ہے اور بہت سے لوگ ایک دوسرے سے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ عربی زبان جن کی زبان ہے عربی جو لوگ بولتے ہیں اور ان کی جن کی مادری زبان ہے وہ زیادہ سمجھیں گے صاحبان علم ہوں گے اس حوالے سے یا قرآن کو آپ زیادہ بہتر سمجھ سکیں گے تو اس کو علم کے تناظر میں کیسے دیکھتے ہیں آپ دیکھیں یہ بات تو انڈر اسٹور ہے کہ قرآن حکیم عربی زبان میں ہے ही. اور جن کی یہ زبان ہے یقیناً اس حوالے سے ان کو یہ بینیفٹ ہے ही. کہ وہ اہل زبان ہے اہل عرب تو اس حوالے سے وہ یقیناً سمجھ سکتے ہیں ही. قرآن حکیم کو زیادہ اگر ہمیشہ یاد رکھیں کہ کسی چیز کی تفہیم میں زبان کا استعمال یہ پہلا ذریعہ ہے پھر اس کے بعد انسان کے دل و دماغ کا بھی استعمال ہوتا ہے شکل جی, کتنی وسیع ہے اس کی محنت کس قدر ہے یہ باقی چیزیں اگر بالفرض پہلی چیز پر غالب آ جائے تو وہ غیر زبان ہو کے عجم سے تعلق رکھنے کے باوجود فوقیت حاصل کر لے گا لیکن ایک شخص اپنے علم کو اپنی زبان سے بھی سہارا لے رہا ہے اہل عرب ہے عقل کا بھی استعمال کر رہا ہے محنت اور صلاحیتیں بھی صرف کر رہا ہے تو پھر لازمی سی بات ہے کہ زیادہ بینیفٹ اسی کو حاصل ہوگا سب یہ بہت اہم مسئلہ ہے میں چاہتا ہوں تھوڑا سا میں کلام اس پہ کروں گا دیکھیں صرف زبان جو اہل زبان ہوتا ہے وہ کلام کے ظاہری مفہوم کو توخص کر سکتا ہے اس کی گہرائی اس کی پیچیدگی اور اس میں جو پوشیدہ حکمت بھرے نکات ہیں ان کو نہیں جان سکتا اس کی زبردست دلیل یہ ہے کہ صحابہ کرام علم اردوان خود قرآن کی تفسیر معلوم کرنے کے لیے نبی کریم کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے حالانکہ اہل لسان تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عربی زبان سمجھ رہے ہیں لیکن جو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود پوشیدہ ہے اصل حکمت پوشیدہ ہے اس کی معرفت کے لیے نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ضروری ہوئی اسی طریقے سے آپ ماشاءاللہ اللہ اس فیلڈ میں ہیں شیر ہوتے ہیں اردو زبان کے ہیں آپ عوام کے سامنے پڑھ کر دیکھیے وہ اس سے ظاہری مفہوم لے کے کچھ نہ کچھ مطلب نکال لیں گے آپ سمجھائیں گے کہ اس کا شاعر کا مقصود اور مفوم یہ ہے اس طرح نثر کا معاملہ ہوتا ہے جو آرٹیکل وغیرہ اخبارات میں آتے ہیں اس میں تنزیہ جملے بھی ہوتے ہیں اٹیک بھی کیا جاتا ہے محاورات کا درب الامثال کا زبان بڑی اہم ہے جس پر میں کہتا ہوں میرا نام تسلیم صابری ہے تسلیم صابری ہے میرا نام یعنی اس وہی الفاظ ہے اس کی ترکیب بدلنے سے ایک جو شخص اردو سیکھا ہوا ہے شاید وہ ان ترکیب کے اختلاف کو سمجھ نہیں پائے گا نہیں پائے گا مسئلہ دیکھیں پھر ایک مزید اس میں بات عرض کر دیتا ہوں کہ بعض اوقات ایک اہل لسان اپنی زبان کی لغت نہیں سمجھ پاتا جس کو آپ ترکیب نحوی کہہ رہے ہیں وہ نہیں سمجھ پایا صحیح. جیسے اردو ادب عالیہ گھر میں پیدا ہوئے ہمیں اردو آتی ہے لیکن اردو ادب کے کیا سب کو اس کی معرفت حاصل ہے ایسا نہیں ہو اور یہ ہر زبان میں ہے ہر زبان میں کہا جاتا ہے آئی ایم گوئنگ اور ایک زبانی میں اکثر انگریز می گوئنگ کہتے ہیں اور می گوئنگ اگر دیکھا جائے تو عربی گرامر میں آن کے جو اثرات ہیں مطلب وہ علم کے نناظر میں جب دیکھے جاتے ہیں تو پھر اس کے اثرات بڑے عجیب سے سامنے نظر آتے ہیں بس یہ مطلب عوام کے لیے ضرور ہماری گزارش ہے کہ صرف کسی شخص کا اہل زبان ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ قرآن و حدیث کی مکمل معرفت جانتا ہوگا ٹھیک اگر وہ اہل عرب میں سے بھی ہے اس کے لیے یقین جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ عقل کا استعمال کہ جو علوم کے اندر قوانین اور ضوابط ہیں ان کی روشنی میں وہ قرآن و حدیث کا علم حاصل کرے گا تبھی قرآن و حدیث کے علوم کا حامل ہوگا ورنہ وہی بات ہے کہ قرآن کا ترجمہ کر لینے ایک الگ چیز ہوتی ہے اور اس کے معنی مفہوم پر مطلع ہو جانے ایک الگ فیلڈ ہے صحیح ایک کالر شامل کرتے ہیں ناظرین دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کریں السلام علیکم وعلیکم السلام تفریح میں السلام علیکم وعلیکم السلام کون سے جی سر, میں محمد علی بول رہا سعودی عرب سے جی محمد جی جی علی سر, سر. اچھا جی محمد علی صاحب جی سر وہ پوچھنا تھا مولانا صاحب نے کہ وہ سورہ صاف اور سورہ یاتیم کی فضولیت کے بارے پڑھنے اچھا ٹھیک ہے آپ کو انشاءاللہ بتاتے ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا ایک کال ہمارے ساتھ اور ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں عامر گجر بات کر رہا ہوں کینیڈا سے جی عامر صاحب کیسی طبیعت آپ کی اللہ کا کرم ہے آپ ٹھیک ہے الحمد للہ گرام کو میری طرف کی طرف سے بہت بہت سلام دیجیے گا جی بہت سلام میرا سوال یہ ہے کہ یہاں پہ کینیڈا میں مسلمان کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے اور اتنی اسٹرانگ بھی نہیں ہے بعض شہروں میں تو کیا ہم یہودیوں کی دکان سے کوشر لے کر کھا سکتے ہیں ان کیس اگر آپ کو حلال نہیں ملتا بعض چیزیں ہوتی ہیں یوگ وغیرہ میں ان لوگوں نے جلاٹین ڈالی ہوتی ہے جو کہ حرام ہوتی ہے تو یہودیوں کی دکان میں وہ نہیں ہوتی اچھا وہ لے کر کھا سکتے ہیں اور دوسری بات یہ تھی کہ آپ نے ابھی ابھی ایک حدیث مبارک کا ترجمہ کیا تھا جو کہ حدیثیں موجود تھی اس میں لفظ سین کا استعمال ہوا ہے چین کا نہیں آ, بعض لبو نے اس کو چین قرار دیا ہے हुँ. لیکن چین کے لغوی مطلب یہ ہے کہ دو پانیوں کے درمیان کی خالی جگہ हुँ. تو وہ ہم اس کا میں مطلب نے اس کے ساتھ کہا کہ, کہ... مطلب نجر سے ہے مولا علی کرم اللہ وج الکریم کے ڈیرا مبارک سے ایلم حاصل کرو چاہے مولا علی کرم اللہ وج الکریم کے پاس جانا پڑے ٹھیک جا, بالکل وہ دوری, دوری کے استعارے کے طور پر جو بات ہوئی تھی اسی حوالے سے میں نے ذکر کیا تھا مفتی صاحب آپ بات کر رہے تھے ہاں میں تو چکا تھا اچھا اگر سوالوں کے جواب دھیان دے دیتا ہوں ایک ہی سوال کیا گیا تھا کہ کسی امام صاحب نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی تراوی میں اور نماز ختم کر دی آخر میں سجدہ صاحب بھی نہیں کیا تو چونکہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے اور اگر ترک واجب ہو جائے تو سجدہ صاحب سے اس کا تدارک ہو سکتا ہے لیکن چونکہ امام نے وہ بھی نہیں کیا لہذا نماز تو ہو گئی لیکن اس نماز کو آئندہ زندگی میں امام اور مقتدی سب کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے بعد میں پڑھ لیں ایک یہ بہن نے فرمایا کہ ڈسچارجنگ کا مسئلہ ہے تو وضو کا کیا حکم ہوگا کوئی بھی ایسا معاملہ ہو کہ جس میں ناپاکی مسلسل جاری ہو اس میں اگر وقفہ اتنا نہیں ملتا کہ آرام سے طہارت حاصل کر کے آدمی اس وقت کے فرائض ادا کر سکے تو وہ شرح معذور ہوتا ہے اس سلسلے میں حکم یہ ہے کہ وہ اسی حالت میں وضو وغیرہ کریں اور نماز ادا کر لیں پھر جب اگلا وقت آئے اس کے جب تازہ وضو کر کے ادا کر لیں اس دوران ڈسچارجنگ جتنی مرضی ہوتی رہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ڈائمک کالر شامل کرتے ہیں دیکھتے ہیں کالر کہاں سے کال کر کریں السلام علیکم السلام علیکم حیدرآباد سے شیر خان صاحب بول رہا ہوں جی فرمائیے وعلیکم سر وہاں وہ سے تعلق سے جو ہے تفصیل سے اراکین معلوم کر لگا تھا اچھا کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ حیدرآباد سے حیدرآباد دکن حیدرآباد دکن ہندوستان سے جی جی فرمائیے وہ ہج کے